بالله من الشيطان الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يذلمون فتينا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى قَوَةِ الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِمُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتخترع علينا غيره وإذا لم تتخذوك قليلا ولولا أن هبتناك لقد كت تتركن إليهم لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا. نی اللہ ری کے بعد درسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی وسلم وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام ہر مشکل جھیلتے ہوئے ہر دشمن کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے ہر قسم کے حالات کے اندر مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا اور اللہ رب العزت راضی ہو انحاب رضوان اللہ علی مجمعین سے اور اللہ انہیں جنت میں اونچے اونچے مقامات سے سرفراز دے عامر جنہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کیا اور پھر تابعین اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس پیغام کو آگے اپنے پیچھے آنے والوں تک اور انہوں نے اس سے آگے اور پھر یوں ہوتا ہوا اللہ کا محفوظ و معمول دین ہم تک پہنچا اور اس کی روشنی جسے مل گئی وہ خوش قسمت ہے اور جس نے اس کے پہنچنے کے بعد بھی اس کی روشنی لینے سے انکار کر دیا اس جیسا بد قسمت کوئی نہ ہوگا روز معاشر یہ بد قسمت بدقسمتی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے اور خوش قسمت جنہوں نے اس پیغام پر غور کیا اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنایا وہ اس دن کامیاب ٹھہریں گے تو مالک فرماتا جاؤں میں نہ جس دن ہم پکاریں گے کل عناسم بھی سب لوگوں کو ان کے اماموں کو یعنی سب لوگوں کی پکار ان کے اماموں کے ذریعے لگے گی امام پکارے جائیں گے اس کے ساتھ اس امام کی امامت میں لوگ جو ہیں وہ مخاطب ہوں گے فمن اونٹی یا کتاب بس جس کو اس کا امال نامہ کتاب لکھا ہوا اس کے دہنے ہاتھ میں تھما دیا گیا کرا کتاب وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے یعنی کہ دوسرے بھی پڑھیں گے دوسرے بھی جان لیں گے کہ ان کے آمال نامے میں ان کے جہنمی ہونے کا فرد جرم آئے ہوا ہے مگر ان کا پڑھنا کیسا ہوگا کہ ان کا تو پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا وہ تو اس اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر ہال ناقی کا شکار ہوں گے کو اور تو کہیں گے مال مالی مالی ہاضم کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا ولا کبیرہ الا احسا مالی ہاضم کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا وادی رتم ولا کبیرہ الا اخصا اس نے میرا چھوٹا بڑا سب کچھ گھیر رکھا اصل تو یہ پڑھیں گے خوش نصیب جو کہیں گے ہاں ابو خرا کتاب یہ دیکھو میرا امال نامہ میں پہلے ہی یقین رکھتا تھا انی کی ملاقن دیا کہ میں حساب سے ملنے والا ہوں من کان ہاد ہی فرمایا ولا یوز لمون فتیلا اور انہیں ایک فتیل کہتے ہیں اس کو گٹھلی کی جو مسلی ہوتی ہے کھجور کی اس کے اندر جو دھلی ہوتی اس کے برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی تمام ان کے اعمال جو نیک نیتی سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرتے ہوئے کیے اگرچہ وہ طریقہ انہیں بعض اوقات معلوم نہ ہو سکا بہرحال ان کی کوشش تھی کہ ان کا ہر عمل جو اللہ کی عبادت کے راستے میں ہو وہ نبی علیہ سلاط و السلام کے طریقے پر ہو اور اپنے اپنے انبیاء کے طریقے پر ان کے زمانے میں تو ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا پورے کا پورا شاندار بدلہ اور اس سے بھی زیادہ ہوگا وہ من کانا سی ہاجی اور جو اس دنیا کی زندگانی میں اندھا ہے اس سے مراد کون سی آنکھ ہے آمل قل جس کا دل اندھا ہے جو دل کا اندھا ہے یہ مران ہے فہو وہ آکرت میں آنکھوں سے اندھا ہوگا وہ اور اس کا راستہ گمشدہ ہوگا وہ بھٹکا ہوا انسان ہوگا اسے جنت کا راستہ نہ ملے گا اللہ اندر کرے گا وہ ان کا ان کا اور قریب تھا کہ وہ لج تین آپ کو فتنا نہ کر دے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے عنل احلئی اس سے جو ہم نے آپ کی طرف رحی کی لتاف عَلَيْنَا علئی کہ تو ہم پر اس طرح آپ ہم پر جھوٹ لگا دے اس وسیع کے علاوہ کوئی بات بنا لے وہ عزل تحزو کا خلیلا پھر وہ تجھے خلیل بنا لیتے گرم جوش جوش مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اپنے جتھے بنا کے بڑی سے لے کر بہت مکر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے پیش ہوتے تھے کہ آپ ہمارے ماں کو برا کہنا چھوڑ دیں آپ جس کی چاہیں عبادت کریں یا کچھ دن آپ کے معبود کی اور کچھ وقت ہمارے معبودوں کی عبادت جاری رہے ہم آپ کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح کے مختلف جھان سے اور مختلف باتیں لے لے کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جیسے کہ آپ کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ کو مال دے دیتے ہیں بہت آپ کی شادی آپ جس کے ساتھ چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اصل یہاں سے جو مراد ہے وہ مراد ان کی یہ بات ہے کہ ہم دین میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ ہمارے بنان کو برا کے نمبر کر دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسا دکھ دیے گئے تھے ہر نبی و رسول ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کا غم گسار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے فلا اللہ کا باپ ہی نفس لم یار حدیثی اصفا آپ اصف کے ساتھ افسوس کی بنیاد پر اپنی جان کو نہ ہلاک کر لیں اس ستمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمبسار تھے دن اور رات یہی سوچتے تھے اور یہی ان کی کوشش تھی اور کبھی کبھی ان کو یہ خیال آتا تھا کہ ان کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانی دکھا دے شاید ان کو یہ چیز مل جائے تو یہ ایمان لے آئے تو یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کا پریشر تھا جو ان کا دباؤ تھا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ اس قدر دباؤ انہوں نے آپ پر ڈالا کہ آپ اتنا زدہ ہو جائیں آپ وحی کے اندر کوئی نرمی کر لیں ان کو اسلام میں داخل کر لیں اگر آپ ایسا کرتے تو انہوں نے آپ کو یہ وعدہ دیا کہ وہ آپ کے گرم جوش دوست انصاری اور مددگار بن جائے گی نام اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ رب ذل جلال و آپ کو ثابت قدم رکھتا لق کس طبقہ تو البتہ قریب تھا ترکن و رکون جھکنا آپ جھک جاتے اس کی طرف بالکل تھوڑا سا جھکنا یعنی جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ مراد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے آخری نبی رسول امام الانبیاء یہ دعوت کا کام کتنا مشکل ہے یہ عربی مفاد لکھتا تمیل وزنا آپ تھوڑا سا جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس قدر آپ پر دباؤ تھا دعوت کا کام اور دعوت کے اندر ہم پر جمے رہنا توحید کے اندر ذرا بھی ملاوت نہ کرنا نہ عقیدے کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے اور بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں بڑے سے بڑے طوفان اور آندھی کے مقابلے میں بڑی سے بڑی لالچ کے مقابلے میں بڑے سے بڑے خوف کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے دید میں سمجھوتا نہ کرنا توحید و سنت میں جو وہی ہے اس میں غیر وہی کو شامل نہ کرنا دین اسلام کے نام سے کسی ایسی چیز کو قبول نہ کرنا جو کہ اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کی منہ سے کہنا آسان ہے واقعہ میں اور عمل میں یہ بہت بڑی قربانی مانگتا ہے اور حقیقت ہے کہ فتح کی کنجی ہے یہ اور اللہ کا طریقہ انبیاء دیا اور رسوم کے لیے ہمیشہ ہی یہ رہا ہے آپ دیکھیے سورہ الانعام انعام نمبر چوبیس ساتواں پارہ سورہ الانعام آئٹ نمبر چونتیس چوبیس پڑھنے میں بنتی سورت العام چھٹی سورت ہے ساتواں پارہ ہے اور آئٹ نمبر ہے چونتیس بلکہ ہم آج کو دن تین سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی اس مضمون کے ساتھ ہمیں فائدہ ہوتا ہے قد نہ آزاد اللہ پولو ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بہت صدمہ پہنچتا ہے آپ بڑے حزین ہوتے ہیں غم ہوتے ہیں اللہی یبولو اس کلام سے جو یہ منہ سے نکالتے ہیں فعین کا بلا کن غالبین فہ نہ بے شک کو آپ کو نہیں جھک لاتے بلاکن ظالمین بلکہ ظالم بھی آیا دا رون اللہ کی آیات کے انکار کرنے والے وہ نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا تاثر دیتے انبیاء اور غسول کو تو ہم مانتے ہیں آپ میں انبیاء اور غسول ہونے کی نشانی نہیں آپ کے سننے کے کم لگوں آپ آسمان پہ چڑھے کتاب لائیں ہمیں دکھائیں آپ کے ساتھ فرشتے پرے باندھے میں آئیں آپ کی گواہی دیں آپ کے ساتھ نبیوں والی اور غسولوں والی بات ہوئی نہیں معذ اللہ اصطف اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت حلفہ ہوتا کہ شاید یہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو میری کوئی کمی نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں میں محنت جو کر رہا ہوں اس میں کوئی کثر نہ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ تصدیح دیتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت آپ کو جھٹلانے والے نہیں ہیں یہ آپ کو نہیں یہ مجھے جھٹلا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ان کی دھارک بندھائی ان کو ثابت قدم کیا جیسے آج آپ حق پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے مگر آپ کا بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور آپ آدمی اس قسم کے ہیں کہ آپ کی بات سننے کو ماننے کو جی نہیں چاہتا آپ کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں آتا آپ بات کو صحیح طریقے سے کریں شاید کوئی مان لیں تو اس سے آدمی کو بڑا سدمہ پہنچتا ہے کہ اللہ کی بات کو شاید میں نے سمجھا شاید سمجھانے میں کوئی کمی ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمدردی لے کے جی جنم میرا جلے اپنے اوپر غم لیتے تو اللہ غم در کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں مجھے جھکلاتے ہیں میرے ساتھ گفت کر دیں ولاق کل دِن روس لوگ اور وہ سل آپ سے پہلے بھی جکلائے گئے آلہ ماں کل سی تو انہوں نے صبر کا دام دکھانے رکھا اس جھکلائے جانے کے مقابلے میں دعوت پر جمے رہے اور میدان شعور میں لوگوں کو بلا کرے میدان شعور سے کیا مراد ہے سوچنے اور سمجھنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مول نزاف مانگتے تھے جیسے پچھلی آیات کے سورہ العنام میں گزر چکا اور اس کے مقابلے میں یہ آیات ناز ہو رہی کہ یہ جو مؤزہ نشانی مانگتے ہیں یہ نشانی سے مسلمان لوگ ایسا نہیں ہوگا یہ مسلم اسی وقت ہوں گے جب سوچ سمجھ کر ایمان اختیار کرے گی وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبی ہو گزرے اور جٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور تبلیغ پر جمے رہے اللہ کا راستہ جو ہے اس کو سوچ سمجھ کر بیان کرتے رہے کل حاضری سبلی بسیرت آنا ماما بحان ببا مدن شکیل یہ آئے کہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت پر سوچ سمجھ کر بلا رہا ہوں میں نے کوئی جذباتی پکار نہیں لگائی میں سوچنے سمجھنے کا جو ہے وہ تمہیں پیغام بھی دیتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں آنا و من استاد میں اور جتنے میرے مستبعین ہیں یعنی میرے سچے مستبعل محمد کے پیروبار صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو سوچ ہمیں بات میں داخل ہوئے اور جذباتی قومیں جو اپنے بدوں کے ساتھ چمتی ہوتی ہیں اپنے پیروں اور فقیروں اور بڑوں کے ساتھ محبت ان کی شدید ہوتی ہے وہ جو اپنے رسم و رواج اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنے وطن پر قربان ہوتے ہیں اور اس کی پوجا میں مبتلا ہوتے ہیں。یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا انو من ہو کہ ہم سب اپنی دنیاوی جو ہے ضروریات اور دشمن پر فتح حاصل کرنے تب ہم اسلام لے آئیں گے اس کے مقابلے میں مالک فرماتا ہے خبر انہوں نے صبر کا دامد تھامے رکھا اللہ خوش بھی جو وہ جٹلائے گئے تھے اس کے مقابلے میں وہ انہیں ایزائیں دی گئی حتہ حتا ہم نہ سونا کہ ہماری مدد آن پہنچی ہماری مدد کے پہنچنے کا وقت ہے یہ وقت اس وقت پورا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری ہمت کے مطابق ہمارا امتحان لے چکتا ہے اور ہر شخص کا امتحان اس کی ہمت کے مطابق لیا جاتا ہے لال قدا نصاح وہ وقت آتا ہے کہ جب انبیاء اور غسل پر آزمائشیں آتی ہیں ام حسب تم آم تب کل جننا کیا تم نے گمام کر لیا تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا و لما یکم مسل الدین قبل ابھی تو تمہیں وہ امتحانات وہ آزمائشیں اور وہ مصیبتیں نہیں پہنچی جو تم سے پہلو کو پہنچی ہم ہاس منتخل مست ان کو تکلیفیں <نہیں> ان کو نقصان کرتے ہیں اور وہ ہلا مارے گئے حتہ غسول رسول وین حتہ کے رسول جو بھی اس وقت تھے وہ اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے متا رسول اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ کب قریب خبردار حوصلہ نہ ہارنا دامن نہ چھوڑ دینا صبر کا اللہ کی مدد آیا چاہتی یہ ہے اللہ کی مدد کا دستور کہ اس راستے میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا دعوت کے راستے میں یہ یعنی نہیں کہ اپنا کام نکالنے کے لیے بکتی طور پر یار عقائد کی دعوت کو بند کر دو اس سے اختراق پیدا ہوتا ہے لوگ چھٹ جاتے ہیں لوگ متنفر ہو جاتے ہیں لہذا تم یہ کرو کہ عقیدے میں توحید میں خاص کر یہ پہلو بیان کرنا بند کر دو کیونکہ یہ لوگ قریب آ رہے ہیں یہ جب قریب آ جائیں گے ہمارے اندر گھس جائیں گے پیار محبت ہو جائے گا انشاءاللہ شاء میں سمجھائیں گے سمجھانا آسان ہو جائے گا یہ شیطان کا بہت بڑا مقوصہ ہے یہ انبیاء کا قریب نہیں جو توحید کے علاوہ داخل ہوگا بے شک ایک سو شاید کے اکبر کا اس میں باقی رہے گا یقیناً وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا اور اس کا وزر اس کا بوجھ ہم پر بھی ہے اس لیے کہ ہم نے اسے اسلام کا جھانسا دیا اور یوں ہی مروا دیا تو اس واسطے اللہ کے دین کی دعوت یہ بہت بڑا مشن ہے انبیاء علیہ السلاط و کی اصل ذراثت یہ ہے جسے ہمیں سنبھالنا ہے دین کو سیکھنا ہے اور دین کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے اپنے قول اور عمل میں ح سونا حتیٰ کی انہیں ہماری مدد پہنچ گئی ولا محبت بل علی اللہ کے کلمات اللہ تعالی کے جو اصول ہیں وہ کبھی نہ بدلے اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ دعوت دی جائے لوگ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوں پھر اللہ ان کی مدد کرے جو دعوت کے بعد سمجھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور جو بے بےسمجی میں جوش کے ساتھ جلوس نکالنے والی طبیعت رکھتے ہیں اور ہاں ہوں کے ساتھ ایک بھیڑ جمع کرتے ہیں یہ بھیڑ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے اس کا کوئی وعدہ نہیں وعدہ سوچ سمجھ کر توحید و سنت پر جم جانے والوں کے لیے ہے بلا کا جا وہ فلیم اور آپ کو تو نبیوں کی خطیں پہنچ چکی وہ انکان کب اڑکا اگر ان کا پہلو تہی کرنا اسلام سے منہ پھیرنا آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا آپ کی قوم کا آپ کو پیڑ دکھانا آپ کو بھاری معلوم ہوتا ہے بوجن گزرتا ہے آپ کو گراہ گزرتا ہے نہ تو آپ کی اگر قوت ہے آپ میں استطاط ہے تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء زمین میں کوئی سروگ نکال لیجئے لیجیے یا آسمان میں چیڑ لگا لیجیے پتہ وہ بھی آیا ان کے پاس نشانی لے آئیے کہ وہ سارے مسلمان ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ مخاطب ہے وَلَوْ شَاءَ عَلَى <الْحُدَى> اور اگر اللہ ہی کسی کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا اللہ نے یہ قانون بنایا ہے اور اللہ کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوا ہے کہ وہ آزادی رائے دے دے لوگوں کو لوگ اپنی مرضی سے اسلام کو اور کفر کو جس کو چاہے اختیار کریں وہ ہدئین ہم نے دونوں راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دی دونوں راستے سجھا دیے فطرت نے اس نام کو بلیت کر دیا بش کی فطرت نے دی مشرق کی فطرت نے دی پیر و فقیروں کی فطرت میں دی یہود یعنی و نخارہ کی فطرت نے دی ہماری فطرت نے بھی ہر پیدا ہونے والوں کی فطرت نے اس نام کو گونج دیا اس نام کو اس کی فطرت نے سبق کر دیا اس پر پیدا کیا اب دونوں راستے بھی بتا دیے اصل بھی اب مالک کا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کریں جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کف کرے تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نشانی ڈال کر انہیں مسلمان بنانے کا خیال بالکل نہ کریں آپ زمین میں سرم کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کے کوئی چیز لا کے مسلمان بنائے اگر آپ خوبت رکھتے ہیں وَلَو اور اگر اللہ ہی ان کو مسلمان زبردستی کرنا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا یہ اللہ کی حکمت کا فیصلہ اور تقاضا نہیں فلاح اللہ اخبر آپ ہر جس جادلوں میں سے دعوت کے میدان میں جمے رہنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مل بس بس نا کا لطد کس طبی لئی اگر ہم نہ آپ کو سابت قدم رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے تو میرے بھائیوں یہ دعوت کے میدان میں اللہ سے توفیق خاص مانگتے ہوئے تو پر جمے رہنا یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑھ کر نعمت نہیں آگے بھی دو آئے تھے اسی مقبول میں ان یس تجیب النظین یس آپ کو جواب دینے والے آپ کی پکار پر لبئی کہنے والے دعوت کو قبول کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سنتے ہیں یہ تو مرتے ہیں سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات کے لیے ان کے کان بند ہیں صرف دنیاوی منفعت کے لیے ان کے کان کام کر دے بس موبا اللہ مردے اٹھائے گا تم میل پھر اس کی طرف لوٹائے گئے یہ جو دعوت پر لفظ نہیں کہہ رہے دعوت لکھری ہوئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت میں کوئی کثر نہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو جھلانے والا اللہ کو جھلانے والا ہے آپ کی دعوت جو یہ نہیں قبول کر رہے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے پاس نشانی نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر کون سی نشانی ہوگی کہ اس وقت وہ اپنی زبان پر ناز کرتے تھے اور لوگوں کو آجم کہتے تھے کہ لوگ سب ڈونگے ہیں اور ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا جو انہیں آجز کر رہا تھا کہ اس کے برابر ایک صورت بھی بنا کر لائیں گے اور وہ اس کہنے پر مجبور تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں اس کے بعد اگر یہ نہیں سنتے اور قبول نہیں کرتے تو یہ متوں کی طرح ہے یہ سن رہے نہیں آپ کی بات اور ان کو تو اللہ محشر کے دن اٹھائے گا پھر اللہ کی طرف انہیں لوٹنا ہوگا اور انہیں پتا چلے گا کہ اس کا نقصان کیا ہے جو انہوں نے اپنے لیے فیصلہ کیا اور جو راستہ تیار کیا, کیا. یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نہیں نازل ہوتی کوئی موٹر کیوں نہیں دکھاتا تو آیت نازل کر دے بالا الگ لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ یہ آیت کے لانے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں گے اب ہم واپس لوٹتے ہیں سوربل اسرائیل کی طرف مالک فرماتا ہے لولا ان تبس نہ کا اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ آپ کو سابق قدم رکھتا اللہ آپ کو جمائے رکھتا تو عید و سنت تک لکڑ کت ان کلیلا تو کلیب تھا آپ ان کی طرف تھوڑا جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے از اللہ کام پھر تو ہم آپ کو چکھاتے دنیا میں ڈوبنا اور موت کے بعد ڈگنا اس لیے کہ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان سے محبت کرنے والا مالک ربیض الجلال بلک رام ناراض بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے مقرر اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر آپ ان کی طرف, تھوڑا جھکنے کی طرف مائل بھی ہو جاتے تو ہم آپ کو آپ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہ پو لفی مِنْهَا یہ قریب تھا کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ دشمنی سے جو یہ آپ کو دیکھتے ہیں اور جو آپ کو گھومتے ہیں یہ آپ کو اس زمین سے نکلنے پر مجبور کر دے کہ آپ دعوت کا میدان چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں وہ از اللہ بسون خلاف کا اللہ اور پھر یہ آپ کے بعد اس زمین پر تھوڑے عرصے کے علاوہ نہ رہ سکیں گے یہ سنت منفر نا قبل یہ سنت ہے اللہ تعالی کا طریقہ ہے ان رسول کے لیے جن کی آپ سے پہلے بے کی گئی بے رسولی ہمارے رسولوں میں سے ولا سنتی نام تفریح اور آپ ہماری سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے یعنی جب بھی رسول کو اور دائری کو لوگ مار دیں گے اور نکال دیں گے اور اس کو رد کر دیں گے پھر ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا اللہ یہ اللہ کی سنت ہے نہ بدلنے والی یہ رسول کے لیے اور انبیاء کے لیے علیہ مسلط رکھنا اور اسی طرح پوری دنیا پر اگر پوری دنیا اس دعوت کو رد کر دے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت دعوت پوری امت دے رہی ہے اور ہر شخص اپنی جگہ پر مشغول ہے اور اپنی رویت پر مشغول ہے اور ہر ایک کے پاس اللہ تبارک مطالعہ نے اختیار دیا ہے اس کے اپنے درجے اور مقام کے مطابق اس اختیار کو اپنے طور پر اللہ تبارک مطالعہ کے تابے ہو کر استعمال کرنا ہے اور اس اختیار سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو تابع ہونے کی دعوت دے دی آج مسلم کی اتنی قربانیاں کہ گنی نہیں جاتی اس قدر قربانیاں ہیں اس قدر قربانیاں ہیں کہ بہت لوگوں کے دل مایوسی کی طرف مائل ہو گئے شیطان مایوس کرتا ہے کہ ابھی بھی اتنے لڑکوں کے مرنے کے بعد جی اسلام غالب نہیں ہوا کب غالب ہوگا ہم نے اسلام کو غالب کرنے کا من منحصل مجموع امت کی سطح پر طریقہ اختیار نے بھی کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری دعوت خالص ہو ایسی خالص ہو کہ اس میں شائبہ بھی نہ ہو غیر وحی کا ہم صرف وحی سے جو دین ہمیں ملا ہے اس کی نمائندگی کریں ہمارے دین میں آبا کا کوئی حصہ نہ ہو ہمارے دین میں تقلید اندھی تقلید کا کوئی حصہ نہ ہو ہمارے دین میں شرک قفر بالکل نہ ہو وجا بالکل نہ ہو ہمارا دین صافی ہو جائے اور پھر ہم اسے پیش کرنے میں کسی سمجھوتا بازی کا شکار نہ ہو جماعتیں اس کی خالص دین کو لے کر جب مخالفت کے جھکر چلتے ہیں تو اس وقت پھر وہ سمجھوتا بازی شروع کر دیتی ایک چھوٹی سی بات کو چھوڑ دیتی کہتی ہے اس دعوت کو اگر ہم نہ بھی دیں گے تو حرچ کیا یہ دعوت جو ہے اس کے بغیر بھی تو اسلام باقی کا ہم باہر پیش کر ہی رہے ہیں اسی طرح سے لوگوں نے یہاں تک اپنے آپ کو بھٹکایا کہ آج مجلس اتحاد عمل کو دیکھتے ہیں واقعہ میں میں بیٹھا ہوں واقعہ کا ذکر کی نکلوں آپ مجلس اتحاد عمل کو آپ دیکھتے یہ مدت سے بنی ہوئی ہے بڑی بڑی اس میں کوشش رہی بڑے جلوس نکلے بڑے لوگوں نے پیسے خرچ کیے کئی جانے بھی گئی ہوں گی اس راستے میں سپاہی صحابہ نے کام کیا بڑی جانے گئی اسرا جماعت اسلامی نے بڑا اس ملک میں کام کیا بڑی جانے اللہ کے راستے میں قربان کی مجلس وہ کیا تھا قومی تحاد تھا اس میں بڑی جانیں گئی لوگوں نے اتنی بہادری دکھائی کہ پیپلس قاضی والوں نے گولیاں برسائی ایک بلڈنگ سے نکلسن روڈ پر تو لوگ نیچے سے چڑھے اور اوپر جا کر ان کو حملہ آور ہوئے ان پر اور ان کو سڑک پر گرایا بہادری کے ایسے جوان دکھانے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا کیوں نہ ہوا ہم نے اللہ تبارک مطالعہ کی توحید کے ساتھ وفادی کی ہم نے اس نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کی جس نقطے کی بنیاد پر فتح آیا کرتی ہے انہوں نے خبر کیا حتہ عطا نسونا حتیٰ, حتی نے ہماری مدد اور پتہ گئی وہ کون سا نکتہ تھا وہ توحید پر جمے رہنا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمے رہنے کے لیے مالک فرماتا ہے کہ اگر میری توحید شامل حال نہ ہوتی تو آپ جم نہ سکتے اور پریشر اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو جھکاو دینے کے قریب نئے چلے یہ کیا پریشر ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے نہیں اس وقت جو فوجیں بن رہی ہیں امریکہ کے مقابلے کے لیے کفر کے مقابلے کے لیے پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے لیے اس میں عقیدے کی بنیاد پر پہچان ہو چکی ہر عقیدے کا عالم موجود ہے اور اس کو اسلامی راہنما مانا جا رہا ہے جہاد اور کتاب کے لیے ہر عقیدے کے شخص کو عالم اور ہر عقیدے کے شخص کو مجاہد مانا جا رہا ہے ہاں وہ قرآن کو بدلی ہوئی کتاب جانے صحابہ رضوان الڈا جو اس قرآن کو سنت کو ہم تک منتقل کرنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے ذریعے قرآن و سنت پہنچا انہیں کو کاخر کہہ دے گویا کہ قرآن و سنت کی رسی کو ہی کاٹ دیا پہنچنے والی کو ہم کو قرآن و سنت سے اس نے محروم کر دیا صحابہ کو کاخر کہے جو اپنے آئمہ کو معروم کہے وہ بھی اسلامی رہنما اور جو غیر اللہ کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارے غیر اللہ کی نظروں و نیاز کرے جو کہے کہ جو کچھ ہم نے لینا لے لیں گے محمد سے اللہ کے پلے میں واحد ہی وحدت ماں گندہ اسدر اللہ ناؤ زب وہ بھی اسلامی رہنما بلکہ مجنف اتحاد صدر کے عمل کے صدر بولو گے پہلے سے انہیں سربراہ تسلیم کر لیا افسوس جب یہ حال ہو اور ہر قسم کا سیاسی گمراہ ہر قسم کا فوجی جرنیل جس نے حلف اٹھایا اپنے فوج کے دستور کی تابعہ داری کا اگر فوج اسے مسلم پر گولی برسانے کا حکم دے تو مسلم پر برسائے گا اگر اسے کافر پر گولی برسانے کا حکم دے تو کافر پر برسائے گا اسے یس سر کہنا آتا ہے نو سر اس نے سیکھا ہی نہیں وہ اس کے تصور میں نہیں ہے یہ بھی بےچارا اسلامی رہنما بنا دیا گیا کتنا اس کے ساتھ ظلم ہے اپنے ساتھ ظلم ہے اور ہندو کو کہا گیا ہم سب ایک ہو گئے سیاست میں کہا گیا ہم سب ایک ہو گئے بھٹوں کو کہا گیا مرزائی کو کہا گیا کہ مرزی تجھے کافر قرار دلوانے کے لیے ہم سب کو مسلمان کر بیٹھے ہم نے باقی ہر شرف کرنے والے کو اپنا بھائی بنا لیا ہے یہ ولہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے فتح نہ آئے گی اللہ کا نام مبدل علی اللہ اللہ کے کلمات کبھی نہ بدلیں گے فتح آئے گی تو محمد کے طریقے پر آئے گی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے جب لوگ یہ آ, آ کر کہیں گے جب زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ یوں لگے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قالحاس وہ لوگ جن سے تمام لوگوں نے کہا ان اناس قد جماؤں لگ فخ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تم اکیلے رہ گئے ہو تم نے تو دنیا بھر کی مخالفت مول لے لی تو ڈر جاؤ ان سے زیادہ ہوں ان کا ایمان بڑھ گیا اس بات سے کہ کیا اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ ہم نے تیرے لیے واقعی سب کو ناراض کر دیا ہے کیا اس سے بڑا مقام بھی کوئی ہو سکتا ہے شہ ابن بعض اپنے رسالے میں نقد القومیت القومی اسلام بلواقع میں لکھتے ہیں کہ اے مومن مالک تجھ سے یہی نقطہ تو مانگتا ہے اس درجہ پر کبھی پہنچ کر تو دیکھ پھر اپنے اللہ کی مدد کو آتے ہوں. کس طرح سے آتی ہے پھر نہ مدد آئے گی پھر آسمان سے فرشتے ناز امریکہ کیا چیز ہے یہ زمین جو ہے بلک ہے امریکہ اس زمین پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کی مرضی سے گھومتی ہے اور جیسے اس کی رفتار مقرر کرتا ہے ویسے دن اور رات بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں سردی اور گرمی کے موسم آتے ہیں کبھی کوئی مرد پیدا ہوتا ہے کوئی عورت پیدا ہوتی ہے کوئی درمیانی مخلوق پیدا ہوتا ہے کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو گھروں میں کتے اور سور پیدا ہونے شروع ہو جائے کیا اس کی راست نہیں کہ انسانوں کے گھر انسان پیدا ہوتی ہے اس کی بے پایا رحمتیں کفار کے لیے بھی نہیں کہ آکسیجن موجود رہتی اللہ باغ پر کیوں ہم بدن ہو گئے مایوسی کس بات کی ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیکھتے ہوئے اس پر چل کر تو دیکھیں اللہ تبارک مطالعہ وہ سب کچھ پورا کرے گا جو اس نے ہم سے وعدہ کیا من اوفا بھی مجھے بتاؤ صحیح اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے پر کاغذ کون ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اور تیرے وعدے سچے ہیں بالکل بھی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب سمجھوتا بازوں سے پیٹھ پھیر لیں ان جماعتوں سے ان تنظیموں سے ان جتھوں سے ان گروہوں سے جنہوں نے شوٹ کٹ لگائے چھوٹے راستے اختیار کیے فتح لیے اور اتنا لپا کر دیا ہے ہمارے دکھوں کو کہ ہمارے دکھوں کی داستان ختم ہونے میں نہیں آتی ہم دنیا بھر میں ایسی قوم ہو گئے ہیں کہ اب تو کفار بھی ہم پر دکھ کے آنسو بہاتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں جلوس نکالتے ہیں یورپ میں کہ مسلمانوں پر اتنا ضرور نہ کرو ہم پر کیوں یہ حالات آئے اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ان کا راستہ ہے کہ توہین سنت کو سمجھو کل رب اللہ دے میرا اللہ رب ہے رب جلال مرکب تم مر اس پر جم جا بس اس کے بعد فتح ہے اللہ مجھے اور کو کہے سنے میں میرے حق بات کو ایمان بنانے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم ہو جانے کی توقع کتاب فرمائے آمین ہم اس حال میں مرے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ رب العزت سے راضی ہو آمین